یا خواجہ میری جولی بھر دو مائغو سائل, مائغو منگتا, یا خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جولی بھر دو میں میں منگتا یا میری یا خواجہ خواجہ میری جو یا خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جو بھی سائل آ جاتا گے من کی مرادیں پا جاتا گے جو بھی ساحل آ جاتا گے من کی مرادیں پا جاتے خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو سلطان کا نینک صدقہ مالالی حسن کا صدقہ سلطان کا نینک صدقہ کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا جنت کا یا خواجہ خواجہ خواجہ میری جھولی بھر دو مجھے کوشش کے رسول عطا خواجہ نظر کرم سے بنا دو مجھے کوشش کے رسول بتاو خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا میری جو میری جو میری جو یا خواجہ میری جوڑی بھر دو رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری رب کی عبادت کی دشواری کی بیماری جھول بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھول بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو دے دو تم تارک خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تمت تارک خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو خواجہ